الحمد لله رحضا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة آج کے درس کا آغاز ہم صورت العراف کی آیت نمبر چالیس سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان نلین کزو بھی آیاتی نا بے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا بس تکبرو انہا اور ان کے مقابلے میں تکبر کا رویہ اختیار کیا لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کا رویہ اختیار کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کیا مطلب ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے ظاہر ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں وہ بھی بعض اوقات کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے اللیین کے دروازے وہ نہیں کھولے جائیں گے چنانچہ ہے کہ برابن آزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کی روح آسمان کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں تو ایسی بدبو پھیلتی ہے جیسی دنیا میں مردار کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے چنانچہ فرشتے اس روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح کے لیے نہ صرف آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں بلکہ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جب کسی کی عزت افزائی مقصود ہو تو اس کے لیے پھاٹک اور دروازے کھولے جاتے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے و وسحلاً مرحبا کی آوازیں بلند کی جاتی ہیں تو جیسے دنیا میں جن کی عزت مقصود ہو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی نیک لوگ جن کی عزت اللہ کے ہاں مقصود ہوگی ان کا ایسے ہی استقبال کیا جائے گا اور آگے فرمایا کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمْ بِالْخِيَابِ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے وہ جنت میں جا نہیں سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال کسی چیز کو محال کے ساتھ ناممکن چیز کے ساتھ معلق کر دینا جیسے آپ کسی کو کہیں کہ میں اس وقت تک تمہارا حق تمہیں نہیں دوں گا جب تک کہ تم آسمان پر چڑھ کر نہ دکھاؤ اب یوں کہنا کہ جب تک آسمان پر چڑھ کر نہ دکھاؤ یہ تعلیق بالمحال ہے ایک ایسی چیز کے ساتھ آپ نے حق کی ادائیگی کو معلق کر دیا جس چیز کا پایا جانا ممکن نہیں اس لیے کہ کسی کا آسمان پر چڑھنا یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بعض مقامات پر جب ہم قرآن کریم کے تقابلی مطالعہ کے لیے بائبل کو دیکھتے ہیں تورات اور انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہی محاورات اور وہی جملے وہی ضرب الامثال جو قرآن کریم نے استعمال کی ہیں وہ ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہیں مثال کے طور پر انجیل میں ہے کہ یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جیسے قرآن نے کہا کہ جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے تو اسی طریقے سے انجیل میں حیرت یسوع علیہ اسلام کے حوالے سے حیط عیسیٰ علیہ اسلام کے حوالے سے جو نقل کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ دولت مند اس وقت تک آسمان کی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر اس سے نکل نہ جائے تو یہی محاورہ وہاں استعمال کیا گیا لیکن فرق یہ ہے کہ انجیل میں دولت کا ذکر ہے دولت والے کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن ناممکن تو وہاں دولت مند کو ہدف بنایا گیا کہ یہ داخل نہیں ہو سکتا خدا کی بادشاہت میں اس کو روحانیت نہیں مل سکتی اس کو تقرب نہیں مل سکتا یہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا اس کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن قرآن نے دولت اور دولت مند کا ذکر نہیں کیا بلکہ قرآن نے تکبر کا ذکر کیا کہ جس کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا اس کو روحانیت اور اللہ کی محبت اور معرفت نہیں مل سکتی جیسے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دولت بعض اوقات تکبر کا سبب بن جاتی ہے تو انجیل نے سبب کا ذکر کیا اس چیز کا ذکر کیا جو تکبر کا سبب بنتی ہے لیکن قرآن نے تکبر کا ذکر کیا اور یاد رکھیے کہ ہر شخص کا حال ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس دولت آ جائے تو تکبر بھی آ جائے وہ دولت مند بن جائے تو متکبر بھی بن جائے ہر شخص کا حال ایسا نہیں ہے بے شمار اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو دولت بھی دی ہے اور توازو بھی دی ہے بلکہ اللہ جتنا ان کو نوازتا جاتا ہے اتنی ہی ان کی گردن اللہ کے سامنے جھکتی جاتی ہے اتنی ہی توازو آتی جاتی ہے جیسے وہ درخت جس پر پھل ہو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں تو اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب اللہ پاک کی ان کو نیمتیں ملتی ہیں تو ان کی گردن مزید جھک جاتی ہے کہ اے اللہ تو نے تو مجھے میری حیثیت سے زیادہ نواز دیا میں تو اس قابل نہ تھا جتنا تو نے مجھے نواز دیا میرے گناہ تو تقاضا کرتے تھے اس بات کا کہ مجھے روٹی کا ایک لکما بھی میسر نہ آئے اور پانی کا ایک گھونٹ بھی مجھے نہ ملے اور سکون کی نیند ایک رات بھی مجھے نہ ملے لیکن اے اللہ تو نے کرم کر دیا اتنے گنا میرے اور پھر اتنی نیمتیں تیری تو ان کی گردن یہ سوچ کر مزید جھک جاتی ہے تو ہر دولت مند متکبر نہیں ہوتا اور ہر غریب متوازے نہیں ہوتا ہر غریب آجز نہیں ہوتا اسی لیے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ ان پر اللہ لانت کرتا ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو فقیر بھی ہے اور متکبر بھی ہے ایک تو یہ کہ جیل میں کچھ نہیں فقیر ہے غریب اور پھر یہ کہ تکبر بھی کرتا ہے عائل متکبر ہے فقیر اور پھر تکبر کرنے والا بڈا اور پھر بدکاری کرنے والا وانی ان لوگوں پر لانت فرمائی اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لانت سے تو بتا رہا تھا کہ انجیل نے تکبر کے سبب کا ذکر کیا یعنی دولت کہ جس کے پاس دولت ہوگی وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا اس کو روحانیت اس کو معرفت اس کو محبت نہیں مل سکتی لیکن قرآن نے سبب کا ذکر نہیں کیا بلکہ قرآن نے نتیجے کا ذکر کیا جو کہ تکبر ہے اس لیے کہ ہر کسی کا حال ایسا نہیں کہ اس کو دولت ملے تو وہ تکبر بھی کرنے لگ جائے تو بہرحال حاصل دونوں کا یہ ہے کہ جس کے اندر تکبر ہوگا وہ ہدایت سے محروم ہوگا اس کے اعمال قبولیت سے محروم ہوں گے اس کو اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہو سکے گا اور آپ پڑھ چکے گزشتہ آیات میں اسی صورت کے اندر کہ خود جو ابلیس تھا اس کو بھی جنت سے نکالے جانے کا اصل سبب اس کا تکبر تھا اس نے تکبر کیا چنانچہ اسے راندہ درگاہ گیا مردود کر دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اور بھائی بہترین تکبر بدترین تکبر وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں کیا جائے اللہ کے کلام کے مقابلے میں کیا جائے اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیا جائے اسلام کے مقابلے میں جو تکبر کیا جائے یہ بدترین تکبر ہے تو متکبر کے لیے تو جنت حرام اور آجی کرنے والا جو آجی کرتا ہے اللہ کے لیے انسانوں کے لیے نہیں چاپلوسی کے لیے نہیں خوشامد کے لیے نہیں مطلب براری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کہ اللہ کو آجزی اور توازو پسند ہے وہ جو توازو کرتا ہے اللہ کے لیے تو قیامت کے دن فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور اس کے لیے دروازے جنت کے پہلے سے کھول دیے جائیں گے چنانچہ ہے مسیحل اسلام نے یہ بھی فرمایا انجیل کے اندر یہ بھی ان کا قول منقول ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے جو دل کے غریب ہیں یہ دل کے غریب کون ہے جو کہ دل سے آرزی کرنے والے ہیں توازو کرنے والے ہیں اور ہمارے آقا نے بھی یہی فرمایا ہمارے آقا نے بھی یہی فرمایا ایک حدیث میں تو فرمایا کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مناظرہ ہوا بحث ہوئی تو جہنم نے کہا ہر متکبر ہر جابر ہر بڑی بڑی باتیں کرنے والا وہ میرے اندر آئے گا اور جنت نے کہا ہر توازو اور آجی اختیار کرنے والا وہ میرے اندر داخل ہوگا یہ ان کا آپس میں مباحثہ ہماری ایتوں کو جٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے مکا لکن المجرمین اور اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غواش ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر قسی کا اوڑنا ہوگا اے اللہ ہم کمزوروں کی حفاظت فرمانا اے اللہ بچا لینا اب تو آگ کا ایک انگارا چنگاری برداشت نہیں کر سکتے آگ کا بستر آگ کا کمبل کیسے برداشت کر سکیں گے وہ قزا علک اور اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو اللہ اکبر یہ اللہ کا کلام ہے ایک طرف کافروں کا ذکر اور دوسری طرف مومنوں کا ذکر ایک طرف اپنے نافرمانوں کا ذکر اور دوسری طرف اپنے فرما برداروں کا ذکر فرمایا کہ آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے ان کا نہ کیا درمیان کا جملہ بھی چھوڑ رہا ہوں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک امال کیے بلا اک اسحاب وہ جنت والے ہیں پہلے جہنم والوں کا ذکر کیا اور اب جنت والوں کا ذکر اب دیکھیے اصل تو یہ بتانا ہے کہ مجرموں کا ٹھکانہ تو وہ تھا جہنم کا بچھونا اور جہنمی ہی کا اوڑھنا آگ کا بستر آگ کا کمبل اللہ حفاظت فرمائے اور ایمان والے اور نیک امال والے ان کا ٹھکانہ جنت لیکن بیچ میں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جملہ موترزا جملہ موترزا کے طور پر فرمایا لا لانکل ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے بتانا یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان اور عمل سالے کوئی ایسا بارے گراں ہے جس کا اٹھانا ناممکن ہے کوئی ایسی چیز ہے ایسا عمل ہے جس کا کرنا ممکن ہی نہیں اللہ کہتے ایسا نہیں ہے ایمان بھی اتنی مشکل چیز نہیں اور عمل سالے بھی کوئی ایسا بارے گراں نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بعض اوقات شریعت پر عمل کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جو شریعت کے مطابق عمل کرے گا اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی ایمان سے عمل سالے سے نماز سے اللہ کی اطاعت سے سچ بولنے سے امانت سے دیانت سے عدل سے انصاف سے ان چیزوں سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی لا نکلفن نفسا الا مساها اولئک اصحاب الجنہ هم فيها خالدون یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے بنزعنا ما في صدور ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانہار اور ان کے دھلوں میں بتقاضی بشریت ایک دوسرے کے لیے جو رنج ہوگا جو غبار ہوگا اسے ہم نکال دیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے جنتیوں کے دلوں کو پاک صاف کر دیا جائے گا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ تقاضۂ بشریت جو رنج ہوگا جو غم ہوگا جو غبار ہوگا جو تھوڑا سا کینا ہوگا ہم اس کو نکال دیں گے دل پاک کر دیں گے دیکھیے دنیا میں جو انسان رہتا ہے انسان ہے پتھر تو نہیں ہے بشریت کے تقاضے سے ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ رنج آ جاتا ہے ایک شخص دوسرے سے ناراض ہے بعض اوقات شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کچھ رنج ہوتا ہے باپ اور بیٹے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کچھ رنج ہوتا ہے ایک دوسرے ایک دوست کے دل میں دوسرے دوست کے لیے کچھ رنج ہو سکتا ہے اور عام لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا ہمارا کاروباری جھگڑا کسی کے ساتھ پڑوس کی وجہ سے جھگڑا تو کوئی نہ کوئی بات دل میں آ سکتی ہے رنج کی خوبار کی اللہ فرماتے ہیں ہم جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو ہر قسم کے بغض سے ہر قسم کے کینے سے ہر قسم کے رنج سے بالکل صاف کر دیں گے اور بھائی کیا ہی نصیب ہے اس شخص کا کہ اللہ پاک اسے دنیا ہی میں اپنے دل کو ہر مسلمان کے بغذ اور کینے سے پاک کرنے کی توفیق دے دے یہ تو بہت ہی بڑی بات ایمان کی علامت رات کو سوئے تو دل کو پاک صاف کر کے سوئے دل میں کسی کا بغض اور کینہ نہ ہو بغض اور کینہ یہ تو ایک روحانی بیماری ہے تو اس روحانی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرے معاف کر دے کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دے اس نیت سے معاف کر دے میں کسی کو معاف کر رہا ہوں اللہ پاک مجھے معاف فرما دے گا تو انشاءاللہ اس کا سلا اس کو ضرور ملے گا لیکن پھر بھی اگر دل میں کچھ رنج رہ گیا تو اللہ کہتے ہیں جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہم ان کے دلوں کو ہر قسم کے رنج سے صاف کر دیں گے چنانچہ بخاری میں حیرت ابو سعید خدری رضی اللہ تنوع کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والے دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک دیا جائے گا اور ان میں سے کسی نے دوسرے پر جو زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ ان سے لے لیا جائے گا حتیٰ کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیا جائے گا جب ان کے دل صاف ہو جائیں گے تو پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور فرمایا اللہ کے نبی نے اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے کہ مسلمان قیامت کے دن جنت میں اپنے محل اور اپنے ٹھکانے کو اس سے زیادہ پہچان لے گا جتنا دنیا میں اپنے مکان کو پہچانتا تھا دور سے اس کو پتہ چل جائے گا یہ میری جگہ ہے یہ اللہ نے میرے لیے محل اور مکان تیار کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ جنگیں ہوئی اختلافات ہوئے حضرت علی ایک طرف تھے اور حضرت طلحہ اور زبیر دوسری طرف تھے تو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا بنا معافی سود تجری من تحتیم الہار کہ ہم ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو رنج ہوگا اسے نکال دیں گے تو فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بقاضۂ بشریت جو کچھ رنج رہ گیا اللہ پاک اس کو نکال دیں گے اور پھر ہمیں جنت میں اللہ داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دیں گے وہ جنت کے جس کے نیچے نہر جاری مکار الحمد اللہ ہدانہ لہذا اور جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما دی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس کی ہدایت عطا فرما دیكھیے ہدایت کے مختلف درجات ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو جانا یہ بھی ہدایت ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے علم ہو جائے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے یہ بھی ہدایت ہے کفر سے نجات مل جانا یہ بھی ہدایت ہے عمل کی توفیق مل جانا یہ بھی ہدایت ہے اور عمل پر استقامت اختیار کرنا یہ بھی ہدایت ہے اور پھر سیدھے راستے پر چلتے چلتے اللہ تک پہنچ جانا یہ بھی ہدایت ہے یہ ساری ہدایت کے درجات اور مراتب ہیں ہم جب اللہ سے کہتے ہیں سیرات المستقیم ہر نماز میں کہتے ہیں ہر شخص کہتے ہیں ہر انسان کہتا ہے ہر مسلمان کہتے ہیں گناہ بھی کہتے ہیں اور نیک بھی کہتے ہیں نبی بھی کہتے تھے اور صحابہ بھی کہتے تھے اور اولیا بھی کہتے ہیں اس الصراط المستقیم تو اس کے سارے معنی ہو سکتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یہ معنی بھی ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے یہ معنی بھی ہے ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما دے یہ معنی بھی ہے اور اے اللہ ہمیں تو صراط مستقیم تک جنت تک پہنچا دے یہ معنی بھی ہیں تو یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں ہدایت کے اندر تو جنتی کہیں گے الحمد للہ لہذا تمام اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ہدایت دی اس کی ایمان کی ہدایت اور عمل سالے کی ہدایت وما انہدان اللہ اور جنتی کہیں گے ہم ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے تھے اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم جنت کے اور اللہ کی رضا کے راستے پر نہیں چل سکتے تھے یہ اللہ نے کرم کیا اللہ کا فضل اللہ کا احسان تو اگر اللہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی دیتا دیتے تو یہ بھی اس کا کرم اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دیتے تو یہ بھی اس کا کرم اور اگر اللہ نے ہمیں جنت میں عطا فرما دیا تو یہ بھی اس کا فضل و کرم صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لئی کم امال جنا تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا اللہ اکبر کچھ لوگوں نے سوال کر دیا بلا انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر صرف عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ اکبر بڑے حوصلے کی بات ہے ہمارے آقا نے صاف فرما دیا بلا آنا میں بھی صرف عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا اللہ اللہ و وفضلن جب تک کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل میں مجھے چھپا نہ لے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو تو میں محمد بی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتے تو بھائی ہم کیا اور ہمارے امال کیا اور ان امال پر معذ اللہ گمانڈ کیسا تکبر کیسا کہ میں جاؤں گا جنت میں اپنے عمل سے